أعوذ من بسم اللہ, الرحمن الرحیم. اللہ علی محمد ربن وسلّۃ وسلم مکتبی حضرت سکن معصومہ میں موجود خالہ نگرامی اور میر دانیاد موجود خالیہ نگرامی اور باقی تمام سامعین <تصفح> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ للہ آج سے گزشتہ سالوں میں صحیح نعان باشا واٹسپ گروپ برادران کے لیے جو ہے فق کا اللہ تعالیٰ کے لطف کرم سے ایک دورہ جو ہے طالباً تین سو سولہ درسوں میں طالباً ان تک پہنچانے میں اللہ بلتی زبان میں پہنچانے میں اللہ نے توفی دیا تھا پھر قارہ نگرامی کی بھی مرتبہ واٹس بن گئی دو ایک کوئٹہ کا مخصوص ہے کہ مکتبہ میرانیاشید کے نام سے اور دوسرا تمام پورے پاکستان میں آل پاکستان کے حوالے سے ہے مکتب سکن معشمہ تو میری بہت او خواہش ہے کہ خاران نگرامی کو بھی فکر آفت کے مکمل درس دیا جائے اور اسی نے تمنا کو لے کر جو ہے آپ لوگوں کے لوگوں کو ہاتھ لے کر یہ درس آج سے انشاءاللہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں تو اس سلسلے میں ہمارا فق و کا بینوان افتتاحیہ فقت کا پہلا دس بینوانی افتتاحیہ جو ہے اب لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے ایک تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ فق فقر جو ہے چونکہ یہ فقی مسائل پر مبنی ہیں وہ خود لفظ فقر کیا مانا دیتا ہے تو عربی ادب کے لحاظ سے فقر جو ہے فقیہ یقہ ہو فکن سے ہے. لغت کے اعتبار اس کے معنی کسی بات کو غور و فکر کے ساتھ دقت کے ساتھ سمجھنے کے معنی میں کسی بات میں یعنی غور و فکر اس میں درکار ہے یعنی غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ ذہن لڑا کے ایک بات کو سمجھنے کو فکر جاتا ہے اس لیے علماء اور لغت فرماتے فرماتیں اللہ کے لیے لفظ فقی استعمال نہیں ہوتا ہے. اللہ کے لے عالم العالم الََّام ان, ان کے الفاظ چونکہ اس میں تدبر کا پہلو کی ضرورت نہیں پھر جو ہیں فک اصطلاح میں جو ہیں میں ایک فقہ اکبر ہے جو تمام علوم اسلامی عقائد اور شرعی احکامات حرام کے معاملات کے عبادات کے ان سب کو جاننے کے معنی میں تھا ان سب کو جاننے کے معنی میں تھا اور ان سب کے جاننے والے کو فقی کہا جاتا تھا پھر آہستہ آہستہ یہ علم زیادہ پھیلنے کی وجہ سے اب فقیر اور مستحق عام طور پر اسی شاخ کو کہا جاتا ہے جو شریع جو سے مربوط یعنی عبادات تہارات عبادات جیسے نما روزہ حجکت اور روزہ وغیرہ اور معاملات جیسے نکاح تجارت باقی تمام شری جو معاملات سے مربوط تھے ان سب کے مسائل کو دقت کے ساتھ دلیل کے ساتھ جاننے والی شخص کو قرآن سنت اور باقی فقی مناوع میں غور و فکے تدبر کر کے شرعی مسائل حل کرنے والی حصی کو فقیح کہا جاتا ہے جس کو شریع امور پر مکمل عبور ہوتے ہیں اس کو فقی کہا جاتا ہے یعنی اور فق یہ اہمیت جو ہے اس علم کی اہمیت شریعنی شریع حلال حرام جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے یعنی yani اس کے کم از کم جو احکامات جو انسان کو ہمیشہ ضرورت پڑتی تو ہر ایک کو جاننا ضروری ہے تو پیارے نبی السلم ایک حدیث میں فرمایا کہ من لم یہتفقہ فی دین فاوار بھی جو شرح دین میں سوچ بوجھ نہیں رکھتا ہے وہ عرب بدھوں کی طرح ہے دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا من آراد اللہ بخیرن حقاء دین اللہ جس کسی کے ساتھ جو ہے خیر اور بلائی چاہتا ہے اسے دین میں سوچ بوجھ عطا کر دیتا ہے اسے دینی مسائل سمجھنے میں پڑھنے میں شوق عطا کرتا ہے اور وہ دینی سوچ بوجھ رہنے شروع کر دیتے رکھنے لگتے ہیں تو لہٰذا دینی علوم پڑھنا دینی ذخص ضروری احکامات پڑھنا یہ جی انسان کے نجات کے لیے بہت ضروری ہے قرآن گرامی ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے دین کے جو ضروری احکامات ہے جیسے تہارت ہے نماز ہے روزہ ہے ہاں جی اور جس سے بھی دینا ہے حج جنہیں بھی ہماری عبادتیں ہیں جو ہمیشہ ہم نے بجا لانا ہے ہمارے نجات کے لیے ان کو بجا لانا بھی ضروری ہے اور وہ بھی جان کر بجا لانا ضروری ہے ہاں جی چونکہ اگر آپ صحیح معلومات لیں بغیر مثلا نماز کے کی واجبات کیا ہیں ارکان کیا ہیں سنتیں کیا ہیں نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں اس کو آپ جانے بغیر نماز پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گا غلط نماز سے پڑھیں گے تو محنت آپ کو ہوگا زحمت تو ہوگی لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ایک باتل نماز پڑھ لے اس کا آپ کو کچھ نہیں ملے گا لہذا جو ہے ہمیں دینی ضروری معلومات ہر صورت میں حاصل کرنا ہے یعنی ہمیں دین کو جاننا بھی ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہماری نجات کے لیے دونوں کی ضرورت ہے یعنی دین کو جان کر سمجھ کر علم کے ساتھ عمل کرنے والی عبادت میں جان ہے وہ قبول ہوتے ہے کیونکہ وہ صحیح عمل ہوگا لیکن غلط عمل ہوگا وضو غلط کر کے نماز پڑھیں غسل غلط کر کے نماز پڑھیں تیم غلطیں اور نماز سے باطل ہے ہاں اسی طرح نماز کے ایک واجبات کو چھوڑ دیں ہاں جی نماز کو ٹورنے والے کوئی کا نماز کے اندر کریں اور آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ نماز باطل ہو گیا ہاں جی تو اس طرح جو ہے ہماری عبادت ضائع ہو جائے گا اور محنت ہوگا ثواب کے عمل میں کچھ نہیں ہوگا لہذا خارن گرامی ہمیں دین کو ہر صورت میں ہمیں سمجھنا ہے جاننا ہے ضروری مسائل خاص طور پر ہوا ہاں جی مثلا باب طہارت تہارت ہے اس میں وضو غسل تیمم اور دوسرے کون چیزیں پاک ہے کون چیزیں ناپاک ہے کہ ناپاک چیز کو پاک کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے ان کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے پھر نماز جو روزانہ پانچ پانچ مرتبہ ہم پر پڑھنا فرض ہے ہم پاس یہ نماز کے احکامات ہر مسلمان پر جانا ضروری ہے پھر روزہ سال میں ایک دفعہ میں رہنا ہے اس کو جو ہے آپ کو روزے رہنا چاہیں تو اور بھی زیادہ اس کو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے اور اسی طرح حج کو اگر لگت ایک دفعہ ہو لیکن اس کو صحیح کرنا ہے وہ ایک دفعہ غلط کیا تو دوبارہ کرنا پڑے گا ہاں وہ فرض آپ کا ادا نہیں ہوگا لہذا جو ہر لفظ میں صحیح کرنا ہوگا لہٰذا شریع احکامات جو بھی آپ بجا لائیں گے صحیح بجا لائیں گے تو آپ کی ذمہ باری ہوگی غلط بجا لایا تو آپ کی ذمہ باری نہیں ہوگی قیامت میں ہنجھے ہمیں اس کے ثواب نہیں ملے گا بس اوقات گنا لازم آئے اس لیے جو ہے قانون غلامی ہمیں جو ہے شریعت کے احکامات کو ہر صورت میں جاننا ہے اور خاص طور پر جو ہے خواتین کو فق الحد کے ضروری اباب کا حکم ہر صورت میں جاننا ضروری ہے چونکہ ماں کو جب پتہ ہو ہاں کہ بھائی کون سی چیز ناپاک ہے کون سی چیز پاک ہے لیکن ناپاک کپڑے کو کیسے پاک کرنا ہے بچے کو نہن کیسے پاک, پاک کرنا ہے لباس کیسے پاک کرنا ہے اور وضو ان تمام چیزوں کے اپنے پاکی کا علم ہوگا تو وہ گھر بھی پاک رہے گا اگر کہ بچوں کو پاک کھانا کھلائیں گے پاک لباس پہنائیں گے ہاں اگر ماؤں کو پاکی ناپاکی کا کچھ پتہ نہیں ہوگا تو بچوں کو جو ہے ناپاک چیزیں کھلائیں گے ان کو صفائی کا خاص یاد نہیں رکھے گا پاکی کا خاص یاد نہیں رکھے گا تو اس طرح بچوں کے وہ بچے روحانی طور پر کمزور ہو جائیں گے کیونکہ نجیش چیزیں ان کے پیٹ میں پہنچنے سے جی تو روحی طور پر وہ کمزور ہو جاتی ہے رضا میں لہذا جو ہے میں تو سوچتا ہوں مردوں کے سے زیادہ خواتین کو شکلا ہاتھ کے ضروری عباب ہر صورت میں پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے مسائل کو جان پر عمل کریں حصن جو ضروری احکامات ہیں خواتین جو کچھ مسائل خاص احکامات ہیں اور کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں تو انہیں ان کو جاننا ہر صورت میں ضروری اور لازم ہے اور اپنے حقوق بھی جاننا ضروری ہے اپنی ذمہ داریاں بھی جاننا ضروری ہے فقیرہ کہ گھر میں امن بھی ہو محبت بھی ہو سکون بھی ہو ہاں جی اور بیلنس والے لحاظ سے تو خان گرامی فک کا پڑھنا ہر مسلمان پر واجب اور حصن ضروری احکامات کا, کا پڑھنا اور خواتین کے لیے خاص طور پر چونکہ بچوں کی ضربیت بھی خواتین سے مربوط ہے بچوں کو پاک چیزیں کھلانا پلانا ان کے لباس ہر چیز کو پاک رہنا گھر کے ماحول کو پاک رہنا یہ سب چیزیں جو شریعت کی حلال حرام پاک ناپاک کو جانے بغیر ناممکن ہے لہذا جو ہے خواتین کو فکر ضروری ہے کا چاننا نہایت ضروری ہے گرامی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان درسوں کو پوری توجہ سے سنتے رہیں گے اور ان چان اور بار بار سنیں اگر ایک دفعہ سے سمجھ میں نہ آ جائیں تاکہ آپ کو پورا پورا فائدہ ہو اور آپ جو ہے گھر بیٹھے شریعت کے احکامات پورا پورا سیکھ لیں گھر بیٹھے دین کو سمجھ جائیں اور کہیں جانے کی بھی آپ کو ضرورت نہ وہ خواتین جو مسجدوں سے دور ہیں دور دراز جگہوں پر رہتے ہیں تو وہی سب سب کے اس سے جدید وسیلے سے فائدہ اٹھائیں ہاں جس تاکہ جو ہے گھر بیٹھ کر کہیں جائے بغیر آفق الحمد کا پاک اسلام کے مقدس دین کے جو ہے تمام شریع حلال حرام جائز ناجائز نما روزے حاضر تمام مقامات آپ آرام سے سمجھ جائیں جان جائیں اور اگر کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آ جائیں تو آپ لوگ بندے کے خصوصی نمبر پر بھی آپ لوگ رابطہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں آپ اپنا وائس میسیج بھیج سکتے ہیں بندہ ان کا یا لکھ کر بھیج سکتے ہیں جواب دے دوں گا है? اور اگر جو ہے آپ لوگ گروپ میں بھی سوال کرنے مسئلہ سمجھیں گروپ میں سوال کریں اس میں بھی ان ہم جواب دیتے رہیں گے تو یہ کچھ مختصر ضروریات کام آج کے افتتاحیہ میں بتایا اور ساتھ ہی آج کی افتتاح میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں یہ فقہ الاحب جو ہے ہمارے اس پاک مسلک کے سلسلہ زہب کے پیرانے ترقد میں سے اور حضرت سیت محمد شاہ حضرت سیت محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ کی, کی تصنیف ہے یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے بزرگان دین میں سے جس ہسی نے ہاں اسلام کے دو بنیادی چیزوں پر آپ نے کتاب لکھا جو کہ نورواشید مثلا کی جو ہے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں اقوالاحبت کی یہ کتاب جو آپ لوگ پڑھ دوسرا اصول عقائد جو عقائد پر مشتمل ہے جس میں اعتقادات پایا جاتا ہے اس کو اصول دین کہا جاتا ہے اعتقادات کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے اور حضرت سید محمد نورواش جو ہے آپ جو آپ کا نام جو ہے سید نام محمد القاب نورواش ہیں اور آپ کے والد بزرگ کا نام جو ہے محمد عبداللہ قطیح بھی لکھا ہے اور آپ چودہ شعبان المعظم سات سو پچانوے ہجری میں ہاں جی ایران کے قصبہ قائن میں پیدا ہوا ہے اور آپ زہب صاحب شفیق البادشاہ کے انتیسواں روحانی پیش ہوا ہے آپ کا سلسلہ نصرت جو ہے ستارنگ سترہ واسطوں شادت امام موس کاظم علیہ السلام سے جا ملتا ہے اور امام موس کاظم سے آگے عالمی سعادات بھی ہیں اور فاطمی سعادات بھی ہیں اور آپ نے سات سال کی عمر میں قرآن مجید حوث کیا اور مختصر مدت میں علوم میں ظاہری باطنی میں متعبار ہو گئے شینی علوم بھی آپ نے حاصل کیا اور درخواست کے عمر میں اور اپنے وقت کے جعی عالم دین جو ہے شیخ احمد ابن فہد دلی سے اپنے شریع علوم جو ہیں حاصل کیے اور ایک حقیق کی منزل پر پہنچے اور تحریکت میں جو ہے آپ حضرت امیر کبی سید الحمدانی کے شاگرد کا شاگرد ہے جناۃ امیر کبی سہمدانی رحمۃ اللہ کے مریدِ خاص حضرت خواجہ صاحب کے جو ہیں ان کے دست مبارک پر آپ نے بےحد کیں اور اپنے استداد کی بنا پر جو ہے آپ نے بہت مختصر مدت میں طریقات شریعت حرکت میں اور معرفت کی منزلیں تیزی سے طوعے کرتے ہوئے عالم مقام پر فائز ہوئے آپ کے معشید جو ہے خواجہ حضرت خواجہ احسا نے آپ کو نور بحش کا لقب دیا اور جو ہے اور آپ کی جو ہے مریدی اختیار کی اور قاضی نور اللہ شلی جن نے مجالس المومنی نامی کتاب لکھا ہے اس میں آپ کو غوث المتاخرین کے نام سے یاد کیا ہے اور حضرت سید محمد نورواش الرحمۃ اللہ علیہ کا جو آستانۂ مبارکہ ہیں وہ اس وقت بھی جو ہے بہت زبردست انداز میں ایران کے جو نورواشی انہوں نے بنایا ہے اور ایران کے شہر جو ہے تہران کے جو آگے ایک وادی ہے اس میں سولقان نامی شہر میں گاسی میں آپ کا مبارک ہے اور عالی ہیں لوگ بہت کثرت سے اس کی زیارت میں آتے ہیں فاتحہ زیارت کے لیے آتے ہیں اور آپ کے جو ہے اور آپ اسی سولقان میں جو ہے وہاں نے ایک مسجد بھی بنایا تھا اور وہی آپ کے خانقاہ تھا تربیت گاہ تھا اور آپ وہیں پر رہ کے جو ہے وہیں پر آپ اس فانی سے دار بقا کی طرف سفر کے اور آپ جو ہے سن آٹھ سو انہتر میں جو ہے ایسے ہجری میں آپ کا وفات ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رحمتیں آپ پر نازل ہو آپ کی یہ عظیم علمی سرمائے شکل آحمت اور رسل خاجہ کی صورت میں ہمارے جو ہے علمی تشنگی کو اس سے پورا کرتے ہیں اور اہم اسلام کی بنیادی تعلیمات کو حسن یہ فکر فقلاحت جو ہے شریعت کے تمام حلال حرام احکامات معاملات پر مشتمل کتاب جامع کتاب اور آپ کے جو عقائد کی کتاب اصول اعتقادیہ کے نام سے ہے وہ جو ہے عقائد کو مسلمانی مسلمان جن جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانے اعتقاد رکھنا ضروری ہے ان کو اس میں جو ہے عقائد کے باہر بے قرآن کو آپ نے سمجھو دریا کو خو قوزے میں بند کر کے ایک مختصر اور نہایت جامع کے عقائد میں بھی آپ نے التحر فرمایا ہے تو یہ مختصر جو ہے آج کی ابتدا یا درس کی عنوان سے لوگوں کو پیش کر چکا ہوں میں دوبارہ آپ سب سے آجزانہ میرا اپیل ہے خاران گرامی کیونکہ خاران کو کم سے کم جو ہے دینی مدارس تک رسائی ہوتی ہے اور علماء بھی ہمارے ہر جگہ فک اللہ سمجھنے والے علماء کی بھی کمی ہے ہر جگہ چھوٹے آخر زیادہ تر ہوتے ہیں جو عالب اور دعوت قرآن تک پڑھاتے ہیں لہذا آپ لوگ اس موقع کو اور جدید وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فکراحمت کے اس کو آپ لوگ ضرور سنیں اور اس سے اگر سمجھنے تو بار بار سنیں کئی دفعہ سنیں خصوصاً باب طہارت طارت باب و سلاد باب و یہ دو تین باب جو ہے ہم لوگ بار بار سنیں اور ان کے احکامات کو صحیح طریقے سے ذہن نشین کریں تاکہ آپ کی نمازیں صحیح ہو عبادت صحیح ہو طہارت صحیح ہو اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر پڑھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا طافرما آمین رب اللہ